الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كَمَا اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون ويجعدكم الله اهدى طائفتين انها لكم وتودون عن غير ذات الشوكت تقول لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين لاحَّ الحبَّ وَُقتنا الباطِن وَلوكَرِه المجون استاستَغسُون ربَّكم فَجَابَلَكم أنأَي ممِدك بأٍْ من الملالكَ ت مدفين وَما جعلهُ الله إل بُشْر وَلتَتمَ إَِّ به قُلوبُك وَمنن نصرُ إلَّ منِ عِند الله إ الله عزيد الحكيم وَقال عزَ وج في نَف السور ان تم بل ادوتی دنیا و ہم بل ادوتینکم بلؤت رختر فری می آد ولا کن لاہ امرن کا نفرولا یح لمن ہل کام بین تم وحیامن ہل واح لوہم ولا کم ولكن الله نم ریلی رميت رميت اللہ مربنا الحمد نا و عزنا من شرور انسینا اللہ نل حق حق ورک نترا اللہ اللہ شہادت یار جیسے کہ گزشتہ نشست میں میں نے ارض کیا تھا مطالعہ پرانے حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں جو درس ششم شامل ہے اس کا اصل موضوع ازم بدر ہے اور اس میں سورہ انفال کی متفرق آیات شامل ہے میں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا پہلی چار آیات آخری چار آیات سورہ مبارکہ کی ان کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اگرچہ آخری آیت کا بھی ابھی درس باقی لیکن آج کا جو اصل موضوع ہے وہ واقعاتی اعتبار سے غزوہ بدر کا جائزہ ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وقت میں وہ اتنی برکت دے کہ ہم اپنا قرض بھی ادا کر سکیں اور پھر یہ کہ اس حصے کا بھی حق ادا ہو جائے سورہ انفال کی آخری آیت میں جو فرمایا گیا در حقیقت تطمہ ہے اس مضمون کا جو اس سے پہلے آیات نمبر بہتر اور تہتر میں آیا کہ ایک نیا رشتہ ولایت اب ایمان کے ذریعے سے قائم ہوا ہے جو بھی مومن ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے اور جو بھی کافر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے لیکن یہ ولایت باہمی جو ہے یہ در حقیقت جو دین کے احکام کا تعلق ہے شریعت کے احکام کا تعلق ہے اس میں جو رشتہ داری کے اصول ہیں یہ ان کے منافی نہیں ہے رشتہ داری مثلاً اب, اب وراثت کا معاملہ ہے تو وراثت تو ظاہر بات ہے کہ جو قانون آیا ہے سورہ نشاہ میں آگے چل کر آیا اس لیے آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو نازل نہیں ہوا تھا جب کہ یہ غذب بدر ہوا ہے یہ تو سن دو میں ہو رہا ہے اور وہ سن پانچ یا چھ میں جا کر نازل ہو رہی ہے سورہ نشا اس اعتبار سے وہ تو اب جو وراثت ہے وہ تو بیٹوں کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے یا بیوی کا حق ہے شوہر کا حق ہے والدین کا حق ہے تو وہاں رشتہ داری کا معاملہ چلے گا اس اعتبار سے ایک ولات ہے یہ اخوت ہے یہ دوستی ہے یہ محبت ہے یہ ملی رشتہ ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں اپنی جگہ پر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے رشتوں کا جو معاملہ ہے وہ گویا کہ منسوخ ہو گیا یہ مضمون بہت اہم ہے اسی لیے سورہ انفال کی آخری آیت میں بھی اس کو واضح کر دیا گیا اور پھر پانچ سال کے بعد سورہ اعزاب میں دوبارہ اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نمایاں کیا گیا چنانچہ آخری آ یہ ہے و لذینمباد حاجر و جاہد لائے کا بنکم اب تک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو ایک رشتہ یا اخوت کے اندر منسلک ہو ہی چکے ہیں لیکن یہ جو ملی رشتہ ہے یہ جو اہل ایمان کے مابین اسلامی اخوت کا رشتہ ہے یہ تو ابھی جاری رہے گا وہ لوگ کے جو ایمان لائیں گے اس کے بعد اور ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے تمہارے ساتھ وہ بھی سب تمہارے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے اولا کبنکم یہ اپنی جگہ ہے وہ ار الرحام باز اولا میں فی کتاب اللہ لیکن اللہ کی کتاب میں اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ کتاب سے برا شریعت ہے کچھ بھی رشت میں بھی میں نے واضح کیا تھا کہ کتاب کا لفظ قرآن مجید میں جب آتا ہے تو اکثر و بیشتر احکام شریعت حلال و حرام شریعت کے احکام تو جہاں تک احکام شریعت کا تعلق ہے ار الحرام جو ہے جن کے مابین رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً ایک دوسرے سے زیادہ قریب تر ہے اولا ہے اف ولی ہی سے لفظ اولا بنائے اولا جو ہے اس میں تف اس, اس میں تفضیل ہے افان التفضیل ولی سے اولا یہ افعالوں کے بدل پر تو یہ ولایت جو ہے رشتے کی یہ گویا کہ اس کی نفی نہیں ہو جاتی ہے وہ رشتہ اپنی جگہ پر ہے اسلامی اخوت کا اور وہ ملی حمایت کا اور ملی جو ہے ولایت کا آپس میں لیکن یہ کہ شریعت کے آکام کے ذمہ میں جو اہل ایمان میں سے ظاہر بات ہے کہ جو رشتے دار بھی ہے اگر کافر ہے تو وہ تعلق ختم ہو گیا لیکن یہ کہ ایک باپ ہے مسلمان اس کی اولاد ہے مسلمان اولاد میں سے بھی کوئی برتد ہو گیا تو اس کا کوئی حق نہیں رہا وہ کٹ گیا لیکن مسلمان بھی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو رحمی رشتے ہیں ان کا لحاظ شریعت خداوندی میں برقرار رہے گا ان اللہ بک الشین عالیم یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہی جو کیونکہ میں نے حوالہ دیا ہے یہ سورہ احساب کی جو آئے تھے اس کو بھی نوٹ کر لیجے. یہ غالباً آیت نمبر چھ ہے سورہ عذاب کی نبی اولا بل مومن ابن ننفوں سے سب سے پہلی بات تو فرمائی کہ نبی سب سے بڑے ولی ہے تمام اہل ایمان کے یہ اولا کل پھر آ گیا یا فلو تفضیل سب سے بڑے ولی تو ہر مومن کے ہر مسلمان کے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کی جو بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ یہ سب کے سب جو ہے اہل ایمان کے لیے ماؤں کے درجے میں وہ عر الر ارحام بعض اولابادی کتاب اللہ وہی الفاظ آ رہے ہیں جو سورہ انفال کے صحافی عائد میں تھے اور جو ار الر ہیں جن کے مابین رحمی رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کی شریعت میں احکام شری کے اعتبار سے بعض بعض سے قریب تر ہے اب ظاہر بات ہے اولاد ہے وہ قریب تر ہے بھائی جو ہے وہ اس اعتبار سے ایک اعتبار سے تو قریب تر ہو جاتے ہیں کہ بھائی دست و بازو بن جاتے ہیں اولاد چھوٹی ہے لیکن جہاں تک رشتہ ہے اور اس میں وراثت کا معاملہ آئے گا تو اولاد وارث ہے بھائی تو وارث نہیں وہ تو یہ کہ پہلا حلقہ جو ہے وراثت کا اس میں کوئی بھی موجود نہ ہو نہ والدین ہے نہ بیوی یا شوہر ہے نہ اولاد ہے تو اب جو ہے وراثت جو ہے وہ بھائیوں کی طرف جائے گی ورنہ بھائیوں کا کوئی حصہ وراثت میں نہیں تو اولا باز ہوں باول الرحام اباد ہم اولا بادی کتاب اللہ من المومنین اول اہل ایمان کے مقابلے میں مہاجرین کے مقابلے میں ظاہر بات ہے کہ وہ رشتہ جو ہے رحمی رشتہ یہ مقدم رہے گا شریع احکام کے اندر اللہ اولیا کو معروفہ البتہ یہ حق تمہیں حاصل ہے اپنے اولیاء جو اپنے دینی اولیا ہیں ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو خیر کرو انسان اپنی زندگی میں ہیبا کر دے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی شے اسے حق حاصل ہے یا اگر وہ اپنی وراثت میں بھی وسیعت ایک تہائی کی حد تک کرنا چاہتا ہے کسی اپنے مسلمان اور مومن بھائی کے لیے کر سکتا ہے تو یہ کہ تم ان کے ساتھ خیر کرو بھلائی کرو نیکی کرو خیرخاری کرو اس کا تو تمہیں حق حاصل ہے لیکن شریعت کے احکام کی تنفیز میں وہ جو قانون خدا ہے اس کے اعتبار سے وہرحام باد مولا فی کتاب اللہ یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ دوبارہ اس کو دہرا کر یہاں لایا گیا کانزار کفل کتاب مستورہ اور یہ شے تو کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو ام کتاب میں ہے یہ تو لوہے محفوظ میں ہے یہ قانون جو ہے اللہ کا یہ کو آج میں نہیں دیا جا رہا ہے تو ہمیشہ سے طے شدہ ہے اس اعتبار سے اس قانون کا پورا پورا لحاظ رکھو اب آئیے جو ہمارے اس درس کا دوسرا حصہ ہے غزوہ بدر کا واقعاتی پس منظر اس میں سب سے پہلے تو میں پھر صرف یاد دلا رہا ہوں فوری اسباب کیا ہوئے ایک تو ہے طویل سلسلہ اسباب حضور کی دعوت دعوت کے نتیجے میں جو پروسیکیوشن تعظیب اور تشدد ہوا بکے میں اس کے نتیجے میں ہجرت کی حضور نے بھی اور اہل ایمان نے پھر اس کے بعد حضور نے پھر ایک جوابی معاملہ کارروائی کی اقدام کیا چیلنج کیا اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی تو یہ تو ایک طویل سلسلہ اسباب ہے ایک کا نتیجہ دوسرا دوسرے کا تیسرا لیکن فوری اسباب کیا ہمارے ہاں طب میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مرض کے تیب تو اسباب ہوتے ہیں طویل پرانا سلسلہ کوئی اسباب کا چلا آ رہا ہے اور ایک یہ کہ فوری سبب کیا بنا ہے ایکسائٹنگ کاز کیا ہے فوری طور پر جو ہے کیا چیز اس بیماری کا سبب بنی تو غزو بدر کے دو اسباب جو فوری ہوئے ایک تو غزو ظلم جو جماعل اولا اور جمال اخرا سن دو ہجری میں یعنی غزو بدر سے صرف دو مہینے قبل یہ غزوا ہوا ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہے تھے میں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں بعد میں ایمان لے آئے چاہے اس وقت وہ کافل تھے لیکن بارہ ایمان لے آئے صحابی تھے تو قریش کا بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر وہ جا رہے تھے اور حضور نے اس وقت تعاقب کیا تھا لیکن اس وقت وہ بچ کر نکل گئے اب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایس او ایس کال بھیج دی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آدمی جو ہے وہ میرا میرا راستہ روکیں گے اور اس قافلے کو جو ہے اس کا اس کو لوٹنے کی اس مال کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے لہذا فوری امداد بھیجی جاتی تو ایک تو یہ کہ غزم ظلم و جو دو ماہ قبل ہوا تھا وہ اس کا فوری سبب ہے دوسرے سریا نخلا وہ جو رجب میں ہوا ہے یعنی ایک مہینے پہلے رجب شابان رمضان تو یوں سمجھیے کہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے وہ بھی تفصیل سے ہم پڑ چکے ہیں نخلہ وہ مقام ہے کہ جو مکے اور کائف کے مابین اور وہاں مسلمانوں نے حملہ کیا ہے تجارتی قافلے پر مختصر سا قافلہ تھا چھوٹا سا قافلہ تھا اس میں سے ایک جو مکی ہے مشرق وہ مارا گیا وہاں اور اس کے نتیجے میں پھر یہ کہ وہاں جو ہے کوحرام مچ گیا کہ اب محمد کے آدمیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جوت ہو گئی کہ انہوں نے یہاں آ کر یعنی مدینے کا راستہ جو ہے وہ تو اور ہے اور شام کی طرف تجارتی قافلے کا جو راستہ ہے وہ اور تھا لیکن یہ تو راستہ جو ہے مکے سے بھی نیچے جنوب میں یہاں آ کر انہوں نے ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کیا پھر یہ کہ رجب کی حرمت کو بٹا لگا دیا ہمارا ایک آدمی مار لیا تو اس سے جو کوحرام مچا ہے یہ آمر بن الحضرمی تھا جو وہاں مارا گیا اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہاں پر بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے مکے میں ہر طرح کے لوگ تھے وہ بھی کہ جو ذرا صلح کل سلح پسند لوگ تھے نہیں چاہتے تھے پورے زیو ایسے بھی تھے کہ جو بڑے ہاکس قسم کے لوگ تھے اور وہ قریضی چاہتے تھے جن کا فیصلہ ارادہ یہ تھا کہ اب حضور کا اور مسلمانوں کا تعاقب کیا جائے مدینے میں حملہ کیا جائے اب تک کچھ بیلنس چل رہا تھا ہاکس کی ابھی گویا کہ پیش نہیں جا رہی تھی اور جو ڈبس تھے وہاں پر جیسے کہ اتبا ابن ربیعہ حکیم ابن اظام یہ لگ مسبت شریف لوگ تھے حکیم ابنظام تو بعد میں ایمان بھی لے آئے رضی اللہ تعالیٰ اطبا جو ہے وہ مارا گیا ہے جنگ بدر لیکن وہ بھی نہیں چاہتا تھا لیکن یہ کہ یہ لوگ اب اوور پاور ہو گئے کہ اب تو محمد کی طرف سے چیلنج ہو گیا اقدام ہو گیا ایک طرف ہمارا ایک آدمی نخلا میں انہوں نے مار دیا اور رجب کی حرمت کو بٹا لگا دیا ادھر سے ہمارے جب ادھر سے آ گیا ایک شخص کہ جو ابو سفیان کا پیغام لے کر پہنچا اور وہ عرب کے عام رواج کے مطابق انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اوٹ کے اوپر کھڑا ہو کر لوگوں قافلہ قافلہ قافلہ تمہارا قافلہ لٹ جائے گا اسے شدید خطرہ ہے دوڑو مدد کرو اس کی وجہ سے پھر وہاں سے لشکر چلا ہے چودہ سو کے قریب آدمی نکلے ہیں مکے سے یہ جو ہزار والا معاملہ یہ بعد میں ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کمی کیوں ہوئی لیکن ادھر سے یہ اب جو لشکر جو ہے پورے لا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ اور ڈھول بجاتے ہوئے اور پورے اس یقین کے ساتھ کہ اتنی بڑی جمعیت جو ہے ظاہر بات ہے عرب میں ایسی جمیتیں کہاں ہوتی تھی اتنی بڑی طاقت کے ہم ساتھ جا رہے ہیں اب تو اس دین کا چراغ جو ہے اب بجھا کر ہی واپس آئیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے لوٹیں بڑے ہی سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے ہی اپنی فتح کے یقین کے ساتھ انہوں نے پیش قدمی تھی ادھر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا کہ اب وہ قافلہ واپس آ رہا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے وہ قافلہ اس کی مالیت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہزار اونٹ اس میں تھا اور پچاس ہزار دینار یعنی ساڑھے سات منتھ سونے کے مساوی اس کے اندر اس کی قیمت جتنی ہوتی ہے سات ساڑھے سات من سونا اس کی جو قیمت بنتی ہے اس کے مساوی مال تجارت اس قافلے میں تھا ہزار روپئے کے اوپر لگا ہوا جبکہ ان کے ساتھ جو محافظ تھے کل چالیس تھے تو حضور نے اعلان کیا کیونکہ دو ماہ بیشتر آپ نے اس قافلے کا تعکب کیا تھا اس پر وہ قافلہ بچ کر نکل گیا اب آپ کو اطلاع ملی ہے اور آپ نے دو حضرات کو بھیجا ہوا تھا کہ جا کے وہ خبر دے جیسے انہوں نے آ کے خبر دی کہ قافلہ قریب آیا چاہتا ہے تو حضور نے مدینے میں اعلان کیا کہ اب نکلو ہمیں کاپنے کا راستہ روکنا ہے چونکہ جنگ کا ابھی اس معنی میں کہ کوئی باقاعدہ جنگ ہو جائے گی فوج کشی ہوگی اور کوئی لشکر کا مقابلہ ہوگا اس کا کوئی سان گمان کسی کو نہیں بلکہ جہاں تک ہم بظاہر احوال سمجھ سکتے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اندازہ نہیں تھا لہذا کوئی اہتمام نہیں ہوا کوئی نفیر عام نہیں ہوئی کوئی خاص ساد و سامان نہیں کیا گیا جیسے کہ اس سے پہلے جل چلتے تھے مختلف جو, جو بھی کچھ چھاپا مار دستے گئے تھے ایسا ہی ذرا نسبتاً بڑا چھاپے مار دستا تھا لیکن چونکہ معلوم تھا کہ یہ قافلہ جو ہے اس قدر مالے تجارت کے ساتھ گدا پدا آ رہا ہے لہذا اس میں حض خود اپنی مرضی سے انصار بھی شریک ہو گئے یہ تین سو تیرہ یا تین سو چودہ یا تین سو سترہ یہ تین تعدادیں مختلف آتی ہیں ان میں بیاسی یا تراسی یا ستاسی جو ہے یہ تو تھے مہاجرین اور باقی انصار یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً دگنی تعداد جو ہے وہ انسار کی تھی اور باقی جو ہے یہ مہاجر تھے تو یہ یہاں سے نکلے اب یہ چل رہے ہیں بدر کی طرف اس لیے کہ بدر ہی کا وہ راستہ ہے کہ جہاں سے وہ قافلے گزرنا ہے وادی بدر سے وہ میدان ایسا ہے اس میدان میں ایک شمال کی طرف آؤٹ لیٹ تھا کہ جہاں سے شام کی طرف سے قافلے داخل ہوتے تھے اور ایک تھا کی طرف تھا کہ جہاں سے وہ پھر قافلے نکلتے تھے مکے کی طرف اور ایک درمیان میں ایک راستہ تھا مشرق کی طرف کہ جو مدینے کی طرف جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیش قدمی فرمائی لیکن اسنا سفری میں آپ سے کہ آپ کو اطلاع ملی آپ نے جاسوسی کا بڑا زبردست نظام قائم کیا یہ الرحیق المختوم کے نام سے جو سیرت کی ایک کتاب حال ہی میں چھپی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ حضرات ضرور مطالعہ کریں اس میں یہ ساری تفاصر موجود اور یہ عام طور پر دوسری سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتی حضور کو معلوم ہوا کہ یہ تو لشکر بھی چل پڑا ہے ادھر سے قافلہ آ رہا ہے ادھر سے لشکر بھی چل پڑا ہے اور ابھی جو ہم آیات پڑیں گے اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اب یہ خبر بھی دے دی گئی کہ اے نبی ان دو میں سے ایک پر ضرور آپ کو فتح مل جائے گی آپ اپنے ساتھیوں کو بتا دیجیے کہ دو میں سے ایک پر ضرور فتح مل جائے گی اب مدینے سے روانہ ہو چکے تھے اور مدینے سے مزید جو ہے لوگوں کو بلانا شامل کرنا ممکن نہیں تھا قافلہ آیا چاہتا ہے ادھر سے لشکر جو ہے مکے سے چل پڑا ہے سچویشن کو پورے طور پر جو ہے آپ اس کو اپریشیٹ کیجیے کہ اب اس کی اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ واپس پلٹے اور مدینے سے پورا اہتمام کر کے اور اسلحہ وغیرہ فراہم کر کے اور پوری طریقے سے اس کی تیاری کر کے پھر اس کا مقابلہ کریں تو گویا کہ ایک ایسی سچویشن ہو گئی کہ اللہ تعالی کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بھی ایک امتحان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر اور ایک فیصلہ کن فیصلہ کرنے کا جو مرحلہ آ تھا اس کا آپ نے گویا کے ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو گیا باہر اس وقت پھر حضور نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی یہ مجلس مشاورت مدینے میں نہیں ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ درمیان میں کہیں ہو رہی ہے تقریباً بدر کے قریب پہنچ کر وہاں یہ مجلس مشاورت ہو رہی ہے حضور نے فرمایا کہ یہ شکل ہے اللہ تعالی کی طرف سے مجھے مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر ضرور فتح حاصل ہو جائے گا تو بتاؤ مسلمانوں کدھر چلے ہم قافلے کی طرف رخ کریں یا لشکر کی طرف رخ کریں کچھ حضرات ہوں گے ایسے جنہوں نے کہا اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں قرآن کا اسلوب یہ کہ چند لوگوں کی بات بھی ہو تو اسے نمایاں کر کے بیان کرتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے چند لوگ ایسے بھی تھے انہوں نے کہا کہ حضور کافلے کی طرف چلیے اندیشہ کم ہے رسک کم ہے تھوڑے سے آدمی ہیں جو وہ حافظ ہیں آسانی سے فتح ہو جائے گی مال بہت زیادہ آتا ہے اور اگر لشکر کی طرف جاتے تو ظاہر بات ہم تو پوری طرح تیاری کر کے بھی نہیں آئے صرف دو گھوڑے ہیں ہمارے پاس ستر اونٹ ہے دو گھوڑے یہ ستر اوٹ دو گھوڑے وہاں سیراب ہو جاتے یہ جو حفیظ جالندری نے نظم دیکھی ہے شاہ نامہ اسلام کی جلدوم میں بڑی پیاری نظم ہے مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے یہ ستر اونٹ دو گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے تو یہ تو کل ہمارے پاس جو ہے استعداد ہے تلواریں موجود نہیں ہیں اس کتاب میں تو میں نے دیکھا بات دوسری کتابوں میں ہے کہ کل سات اشخاص کے پاس تلواریں تھیں کسی کے پاس صرف نیزا ہے کسی کے پاس نیزا بھی نہیں تلوار بھی نہیں وہ تو چلے تھے قافلے کے لیے مزید سے تو نکلے تھے قافلے کا ارادہ کر کے نہ کوئی نفیر عام اور اس میں خاص طور پر حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طویل حدیث ہے بہاری شریف میں موجود ہے یہ وہ ہے کہ جو غنوئے تبوک میں نہیں جا سکے تھے اور ان کو حضور نے پھر سزا دی تھی مکاتہ ان کا ہوا انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے اپنی تو اس میں صاحب نے صاف لکھا ہے کہ بدن میں میں نہیں گیا تھا لیکن اس میں واقفے کا کوئی سوال ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو درحقیقت کا صرف قافلے کا راستہ روکنے کے لیے حضور نے اعلان کیا تھا کسی جنگ وغیرہ کا کوئی امکان تھا ہی نہیں یہ تو این جا کر درمیان میں یہ معاملہ پیش آیا اب یہ جو حضور نے وہاں لوگوں سے مشورہ طلب کیا اس کی نویت کیا ہے یہ اصل میں ہر کمانڈر جو ہے وہ کسی بڑی مہم سے قبل اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرنا چاہتا ہے مورال کیا ہے حوصلے کتنے ہیں اس لیے کہ اس کا اندازہ کیے بغیر کسی بڑی جو ہے مہم کے اندر جھونک دینا لوگوں کو یہ واقعی حکمت کے خلاف ہے تو اب جب آپ نے پوچھا کہ یہ دو شکلیں ہیں بتاؤ کدھر چلے تو کچھ لوگوں نے تو وہ بات کہی اور حضور اب کا فرما رہے ہیں پھر حضرت ابو بکر نے تقریر کی اور جہاں نثاری کے انداز میں اور سرفروشی کے انداز میں حضرت عبر نے کی ان سے بھی بڑھ کر حضرت بقداد نے وہ تاریخی جملہ کہا اس وقت کہ حضور ہمیں موسا کے ساتھیوں پر قیاس نہ فرمائیے جنہوں نے کہہ دیا تائیدہ بنکا مربو کا فقات علا ہاؤ نہ آپ ہمیں حکم دیجیے جہاں بھی آپ جہاں تک لے کر جانا چاہے جس کام میں جانا چاہیں ہم حاضر ہوں حضور پھر بھی انتظار کر رہے ہیں پھر آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی لوگوں مجھے مشورہ دو پھر سعد اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ انصار میں سے تھے اور قبیلہ عوس کے سردار تھے انہوں نے پھر کھڑے ہو کر تقریر کی ہے کان کا تانینا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے اور چونکہ اس منظر میں وہ بات تھی کہ بیعت بیت اقبانیہ میں انصار سے جو وعدہ لیا تھا حضور نے وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو وہ دفاع کریں گے اور ایسے کریں گے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں اب یہاں مدینے پر تو حملہ ہوا نہیں ہے بلکہ مدینے سے باہر نکل کر بدر میں جا کر یا کسی اور مقام پر یہ تو نہیں معلوم تھا کہاں مٹ بھیڑ ہوگی لیکن یہ کہ وہاں جا کر نشکر کا مقابلہ کرنا ہے تو گویا کہ انسار پابند نہیں تھے تب انہوں نے کہا کاننا کا کانی نہ شاید ادور آپ کروے سکون ہماری طرف پینا امن نہ بے کا کا اب کیا طے ہوا تھا حکم ثانیہ میں کیا نہیں ہوا تھا اس کا یہ انریلیونٹ ہے اس کی کوئی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہم آپ پر ایمان لا چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہمارے پاس ہم کوئی آپشنس نہیں جو حکم دیں گے ہم آگے جہاں آپ ہمیں چاہیں ہم جائیں گے اگر آپ ہم سب کو حکم دیں گے آپ اگر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی سب آپ کے ساتھ سمندر میں ڈالیں گے اس پر حضور کا چہرہ کھیل اٹھا پھر آپ نے حکم دیا چلو اب مدر کی طرف تو یہ اس کا تاریخی اور واقعاتی پس منظر ہے اب اس کو پڑھیے کماسو کا رب کا بل بیت جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یہ حق کا لفظ یہاں بہت اہم ہے یعنی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں وہ جو حضرت موسا علیہ السلام سے چتاب کرتے ہوئے سورتہ میں کہا گیا سما جیتا آلہ قدر یا موسیٰ ہے موسا یہاں جو تم پہنچے ہو تو تم تو سمجھے ہو کہ تمہارے ساتھ ایک حادثہ پیش آ ہے کہ رات کے وقت راستہ بھول گئے ہو اور وہ روشنی تمہیں نظر آئی ہے تم یہاں پہنچ گئے ہو یہ ایسا نہیں ہے سما جیتا آنا قدر یا موسیٰ